کے کہیں بھی بزرگو دوستوں عزیز ہو میں نے مسلم شریف سے حدیث پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب امام پڑھے تو مکتبیو تم چپ رہو اور پڑھے بھی امام کیا امام پڑھے وہ صورت جس کے اندر غیر آتا ہے وہ پڑھے گا تم چپ رہو گئے تم نے پڑھنا نہیں ہے پھر شاگرد کہتا ہے جی کہ اس یہ تو حدیث ہے حضرت ابو اشری کی شاگرد کہتا ہے حضرت ابو ریرا کی حدیث کے متعلق مطلب کیا خیال ہے امام مسلم کہتے ہیں وہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے شاگرد کہتا ہے وہ جو حدیث صحیح ہے تو اس کو ذکر کیوں نہیں کیا امام مسلم کہتے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح ہے سب کے نزدیک صحیح نہیں تھی اس لیے ذکر نہیں کیا اور یہ چونکہ سب کے نزدیک صحیح ہے لیکن مورانا کو افزر کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہے اور دیکھیں یہ میرے پاس ہے یہ ہے میرے پاس ابن کثیر یہ ذرا دیکھیں یہاں لفظ ہے ابن کثیر سفا دو سو اسی ہے جو دو ہے وہاں لفظ ہے حضرت ابو رضی اللہ صلی اللہ علیہ یہ روایت تو ہے مسلم کی اور حضرت ابو حریرا کی جو حدیث ہے اس کو روایت کیا ہے اہل سنن نے اور آگے ہو مسلم ابن الحجاج ایزن اس حضرت ابو ریرا کی حدیث کو امام مسلم نے صحیح کہا وہ لمح یو خورے جو ہو فی کتاب اس حضرت ابو ریرا کی حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لایا حضرت ابو موسا کی حدیث کو لایا رواہ ہو اور حدیث ابو رح جو ہے لمح یو خورے جو ہو اس کو اپنی کتاب میں نہیں لایا مولانا حضرت سمجھیے اور یہ ہے امام ابن تمیا اپنے فتح میں فرماتی ہیں وہاں لفظ یہ ہے وہ صحیح ہے مسلم مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے ہن ابھی موسا الشری آگے پھر پوری روایت نقل کی اور آگے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حیرا کی حدیث کے متعلق مسلم ابن حجاج مسلم ابن حجاج کو کہا گیا حدیث و ابھی ہو را ہوا صحیح یعنی ہو کالا ہوا ہندی صحیحن تمام مسلم نے کہا میرے نزدیک وہ بھی صحیح ہے لم ان کو کہا گیا یہاں یہ حضرت اب ہریرا کی حدیث کیوں نہیں لائے ہو یعنی فی کتابی تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز میرے نزدیک صحیح ہو ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں میں اس کو ذکر کرتا ہوں جس کے صحیح پر سب کا حضرت ابو موسا شری ہے لیکن سب کے نزدیک نہیں, ذکر اس کو نہیں کیا میں نے کہا تھا کہ تم کہو آمین آگے یہ کہتے ہیں جی اب اس کا مطلب یہ ہوگا امام نے امین <سلام> <سلام> نہیں کہتے ہیں بات سمجھیں یہاں اللہ تو یہ ہے امام تعالی ماضی کا سیگھا اور وحد کا سیگھا امام کہے گا غیر مغضوبِ علیہ السلام یہ کہنے والا پڑھنے والا کون ہوگا امام بالکل واضح بات اگر مقتدی پڑھنے والا ہوتا تو نبی پاک تعالی کیوں فرماتے اور آگے ہیں مقتدیوں کو کہا گیا تم آمین کہو تم آمین کہو اب باقی مسئلہ جو ہے کہ امام آمین کہے گا یا نہیں یہ میرے پاس سات نسائی موجود ہے اس کے اندر لفظ قال الامام جب امام کہے غیر المضوب علیہ فکول و آمین فن الیکول و آمین آگے امام یقول و آمین <سرق> امام بھی آمین کہے گا امام کا آمین کہنا تو یہاں آ گیا امام آمین بھی کہے گا بھی کہے گا لیکن وہ وہالین کہے گا تم صرف آمین کہو گے تم نے آمین کہنا <سرق> <سرق> اب <اسلام> <سرق> <سرق> <سرق> دیکھیں دیکھیے میرے پاس ہے بخاری خریدے میرے پاس یہ میرے پاس روایات یہ میرے پاس بخاری شریف ہے ص 108 ای اس کا دیکھیں ذرا حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن عالم ال وهو زیاد عن الحسن عن ابي بكرہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے انه انته الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکوع نبی پاک رکو کے اندر تھے اور وہ آئے فرکا قبل ان يجلس الا الصف صف تک پہنچنے سے تہلے پہلے, پہلے وہ رو کے رو کے اندر چلے گئے اور پھر نماز کے بعد یہ بات نبی پاک کے لیے ذکر کی گئی رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرسن اللہ تیری حرس کو بھائے ولا آئندہ ایسا نہ کیا کر سپا ایک سو بخاری شریف سپا ایک سو آٹھ, آٹھ ولاز آئندہ ایسا نہ کیا کر اب نبی پاک رکو کے اندر ہی وہ آتا ہے وہ وہیں سے رکو کے اندر ہو جاتا ہے رکو کے اندر ہو کے آگے آتا ہے وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر ہیں وہ رکوع کے اندر آ کے شامل ہوا اب واضح بات فاتح اس کی رہ گئی اب اس نے جب سلام پھیرا نماز ختم ہوئی کوئی ایک صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتا کہ نبی پاک نے اس کو فرمایا ہو تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی اٹھ کے کھڑا ہو کر تو اپنی رکات کو دوہرا لیکن نبی پاک نے اس کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا پتا چلا فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں آگے بخاری شریف کی اور روایت پیش کرنے لگا ہوں یہاں بھی لفظ ہے کالا یہ پھر میں صنعت پڑھ لوں کہ یہی سبا بز ایک سو آٹھ ہے اب کالا حد عبد ہن سمین مولا ابھی بکرن ابھی رضی اللہ تعالیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے سرمایا یہا کالل امام کہے, مرحب کہے مرحب کیا کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کون کہے مرحب امام یہ کون کہے وقولوا آمین مقتدیو تم یوں نہیں فرمایا کہ تم بھی ول الذالین پڑھو تم بھی فاتحہ پڑھو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ وہ ول الذالین کہے گا او فاتحہ پڑھے گا اور تم نے آمین کہی نہیں ہے تم نے آمین کہی نہیں ہے اور اس سے اوپر ایک اور ریماد پڑھنے لگا ہوں صفحہ 108 پہ یہ کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری سب ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ है है हमारी بخاری हमारी ان کی تائید نہیں کرتی کوئی بھی حدس عبد اللہ ابن یوسف کالا اکبرانہ مالک شہاب ابن سلمہ ابھی سلمت ابن عبد الرحمن انہما اخبراہو انہ ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکالا آپ نے فرمایا اذا امن الامام فا امنو فا انہو من وافق تامینو جب امام آمین کہے گا آمین پہ پہنچے گا تم نے بھی تامین کہنی ہوگی امین کہنی ہوگی فمن وافق تامینو تامین الملائکہ تمہاری آمین اور ملائکہ کی آمین موافق ہو گئی تو وہ پھر ما تقدم من زمبے تو اس کے پچھلے گنا اللہ معاف کر دے گا اب بتائیں انہیں میں چیلنج کر کے کہوں گا جب امام فاتحہ پڑھتا ہے کیا فرشتے فاتحہ پڑھتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں تم بھی آمین کہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں مختو تم بھی آمین کہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امین میں ان کی موفقت کرو آمین, آمین میں ان کی کرو امین میں ان کی موافقت کرو موافقت تب ہو سکتی ہے وہ بھی فاتحہ نہیں پڑھتے تم بھی فاتحہ نہ پڑھو اور یا مولوی صاحب ثابت کریں کہ فرشتے بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں یہ محمد ابل شاہ کے متعلق بار بار کہتے تھے بار بہت اصل ہوتی ہے ہم نے دلائل بھی بیان کرنے ہوتے ہیں ان کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں چیز جو رہ جاتی ہے تو مول صاحب کہتا ہے یہ مان گیا میں نے وہ محمد ابن صاحب کے متعلق کہا تھا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ائما کرام کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں یہ چشمک چلو <سؤال> <تھی. سؤال> جی یہ سلیمان تین جو کہتا ہے کزاب تھوڑا سا سوچیں یہ کتنی بڑی توہین کا جملہ او بڑے ائما اسما اور جال کے متعلق کہ صرف مواصرانہ ٹکر کی وجہ سے دوسرے کو کہہ دیا کرتے تھے یہ دجال ہے یہ ہے. صرف معمولی سی ٹکر کی وجہ سے ہر ایک اپنے آپ پہ کیا کرتا ہے نا. جس طرح یہ خود ذرا سی ٹکر پہ دوسرے کو ججار اور کزاب کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انہوں نے الزام لگا دیا ان پہ بھی انہوں نے ویسے کجاب نہیں کہا انہوں نے دجال تیسری بار مخالفت ہو رہی ہے خاموش رہے ہیں جی آپ خاموش کرتے جائیں ان کی عوام چھوڑ کے بھی کرتا جائے بے شک کرتا جائے آپ نہ کریں آئندہ جو مخالفت کرے کوئی نہ بولے جی کوئی نہ بولے حضرت امام مالک نے اس کو دجال کہا اور سلیمان تیمی نے اس کو کزاب کہا اور ابن او یعنی کہتا ہے کہ اے تو ابن صحافی یہ تو انجرانی اب مسجد خیب میں وہ موجود تھا میں بھی وہاں تھا میں اب دیکھنے لگا اس کے ساتھ مجھے کوئی دیکھتا تو نہیں ہے یعنی اتنا بدنام ہے یہ آدمی کہ اس کے ساتھ میں کھڑا تھا تو مجھے حیام نے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آپ نے سن لیا مولانا صاحب نے اپنے اس وقت وقفے میں دو باتیں تسلیم فرما دی تو یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ قرآن کی متلک تلاوتری نماز کے اندر فرض نہیں ضروری نہیں پہلے دعویٰ یہ تھا کہ صرف خاتحہ ضروری نہیں مبتلی اب انہوں نے مان لیا ہے کہ قرآن بالکل ہی نہ پڑے تو گزارا ہو جائے تو صحیح کر لی انہوں نے بخاری کی یہ روایت پیش کی ہے جس کے آخر میں انہوں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں کہ زاد ہرسن بلا ایک صحابی جو رتو میں آ شامل ہو گیا تھا امام رتو میں تھا اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ہرس کو زیادہ کرے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا فاتحہ اس نے نہیں پڑھی تھی تو مولانا نے اسے ثابت کیا کہ فاتحہ پڑھنی ضروری نہ ہو میں <تصفح> پوچھوں گا کہ اس نے قرآن پڑھا تھا فاتحہ تو نہیں پڑھی تھی کیا قرآن کہیں اور سے پڑھا تھا یا وہ سیدھا آ میں شامل ہو گیا تھا ظاہر ہے جو پہلے ہی کے میں شامل ہو گیا اس نے نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ قرآن اور کہیں سے پڑھا تو مولانا کی اس دلیل کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ قرآن بالکل نہ پڑا جائے تو رکت ہو جائے کیونکہ جو آدمی رکو میں آکر کر ملا ہے نے صرف فاتحہ نہیں چھوڑی اس نے قرآن بھی چھوڑا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فاتحہ نہیں پڑھی یاسین پڑھ لی جو لوگ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے وہ رکوع میں شامل ہونے کا دوسرا قرآن کیسے مانیں گے وہ تو سیدھا آ کے میں مل گیا انصاف کی بات ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا تو مولانا کے دعوے کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ مختی پر قرآن پڑھنا ہی ضروری نہیں اب مولانا آپ اگر حدیث سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیے میں آپ کو یہ مسئلہ آج سمجھا دیتا ہوں اب تک آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جو آدمی آ کے رکو میں ملا ہے آیا اس نے قیام کیا اس کا قیام بھی چھوٹ گیا اس کی کرت قرآن بھی چھوٹ گئی ہے دو فرض اس کے چھوٹ گئے حالانکہ قیام بھی نماز کے اندر ضروری ہے اور مطلق قرآن بھی ضروری ہے بکاول آپ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ مطلق قرآن کا پڑھنا ضروری ہے پاطیہ کا پڑھنا ضروری نہیں تو اس شخص نے تو مطلق قرآن بھی نہیں پڑھا تو وہ سیدھا آ کر کو مل گیا اس نے کچھ نہیں پڑھا تو بکاول آپ کے ثابت ہو گیا کہ قرآن بالکل نہ پڑا جائے تو نماز ہو گیا حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ مطلق قرآن ضروری ہے آپ فرما چکے ہیں کئی بار کہ ماں الرآن سے مطلب قرآن پڑھنا ثابت ہوتا ہے بکور آپ کے تو یہاں تو مطلق قرآن بھی نہیں پڑھا گیا لہٰذا یہ دلیل تو آپ کے دعوے کو باطل کر رہی ہے اب آپ اس کا جواب دیں کہ جس آدمی نے قرآن بالکل نہیں پڑھا جس آدمی نے قیام نہیں کیا اور رکو میں آ کے شامل ہو گیا اس کی نماز کیسے اڑی حالانکہ اس نے نماز کے دو فرائض ترک کر دیے یہاں صرف فاتحہ کی بات نہیں ہے مطلق قرآن بھی ترک کر دیا اور قیام بھی ترک کر دیا دو فراج کے تارک کی نماز کیسے ہو گئی اگر اس حدیث کا یہی معنی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے بتائیں جس نے نماز کے دو فرض طرح کر دیے اس کی نماز کیسے ہو گئی یہاں بھی آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث کو غلط معنی پہنائی ہے اور خاص اور عام کی تطبیق دیے بغیر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استثنائی احکام کو بھی عام احکام پر معمول کر کے خلط مبت کیا حالانکہ یہ اللہ کے رسول کے کلام کے اندر زبردست تحریف ہے من بھی طور پر اور زبردست مداخلت اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ کیا فرشتے فاتح پڑھتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ صبح اللہ امام بھی پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتا ہے کیا فرشتے پڑھتے ہیں رکو امام بھی کرتا ہے مقتدی بھی کرتا ہے کیا فرشتے کرتے ہیں سجدہ امام بھی کرتا ہے مقتدی بھی کرتا ہے کیا فرشتے کرتے ہیں فرشتوں کا اس میں کیا معاملہ ہے فرشتوں کا انسان کی عبادت میں کوئی حصہ نہیں ان کا حصہ دعا کے لیے سفارش کرنے میں ہے کہ جب ہم کہیں یا اللہ قبول برما تو وہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما عبادت میں ان کا کیا تعلق ہے فادیا کا پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا رکوع کا کرنا سجدہ کرنا جب جماعت میں سجدہ رکوع ہوتا ہے کیا فرشتے شاہ شامل ہوتے ہیں فرشتے اس میں کرتے ہیں اس بات کے بارے میں آپ کے دعوے کے مت میں نہیں کہتا کہ رشتے نہیں ہوتے شامل آپ نے یہ بھی غلط بیانے کیا جھوٹ بولا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فرشتے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں جس نے جنگل میں ازان دے کر نماز پڑھی ہے فرشتے اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں آپ نے بکاؤ فاتحہ نہیں پڑھتے بکاؤل آپ کے رشتے کو بھی نہیں کرتے رشتے فائدہ بھی نہیں کرتے رشتے تو کچھ بھی نہیں کرتے رشتے صرف آمین کہتے تو سمجھیے بات کو آمین کہنا یہ سفارش کہ اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما. فرشتوں کا کام سفارش کے ساتھ ہے ہماری عبادت کے ساتھ نہیں عبادت عبادت ہماری اپنی ان کی اپنی وہ تو صرف سفارش کرتے ہیں اس کے بعد آپ, مسلم کی بات کو پھر گول کر گئے. آپ نے فرمایا ہے کہ ابو ریرا کی حدیث امام مسلم نے جہاں درج نہیں کی سلمان کی حدیث درج کیا مجھے یہ فرمایا کہ ابو ریرا کی حدیث کون سی ہے؟ آپ نشاندہی کریں جو ابو ریرا کی حدیث امام مسلم نے یہاں ذکر نہیں کی اور جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اجماء الح کے خلاف ہے وہ کون سی حدیث ہے جو امام مسلم نے یہاں ذکر نہیں کی اس حدیث کی نشان بھی تو ابھی تک آپ نے نہیں تو اس حدیث کو ابو رہ کی طرف منزوب کر کے آپ سلیمان والی حدیث سے نظر کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بتا سکے اب تک کہ ابو رحرا والی حدیث کون سی آپ بتائیں وہ کون سی حدیث ہے ابو رہ کی, کی جس کو امام مسلم نے یہاں ذکر نہیں کیا کسی حدیث کے حوالے سے کسی کے کسی دبا سے آپ بتائیں وہ حدیث کون سی ہے ابو رکھا جس کو نہیں کیا جبکہ امام نوبی واضح طور پر فرما رہے ہیں اور یہاں امام مسلم نے جس حدیث کو ذکر نہیں کیا یہ وہی حدیث ہے جس میں واضح طارا پان سیتو کا اضافہ اضافے والی حدیث امام مسلم نے خلاف ہونے کی وجہ سے نہیں ذکر کی کی کوئی وہ وہ ہے والی کو کو بیان کریں کہ جس امام مسلم نے یہاں کون سی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ میں نے اس کو یاد جبکہ امام روبی اس کی شرح میں وضاحت فرما رہے ہیں ان ہاتھ ہی بھائیات اور بھائیات سے تو کہ یہ سے تو پر کہ میں نے یہاں ہر وہ حدیث ذکر نہیں کی جو صرف میرے خیال میں چاہیے بلکہ میں نے وہ سے ذکر کی ہیں جس پر علماء امت کا اجماع ہے اور کے اجماع سے اس کی, ثابت کی. آپ پھر بار بار وہی رات لگاتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح آپ اپنے موضوع سے بھی دور ہو رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کی فرمان اللہ اللہ سے کرو اور قرآن سے ایک ایسی عید پیش کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے مفتی کو امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کے بنا ہے ایک آئی. مولانا نے اب پھر حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پر کچھ کلام کیا ہے بات یہ ہے کہ دو حدیث ہیں ایک ہے حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری ہے حضرت ابو ہریرا سے حضرت ابو موسا عشری کی حدیث مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریرا کی موجود نہیں اور خود امام مسلم نے واضح کر دیا کہ ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس لیے میں نے ذکر کی کہ وہ سب علماء کے نزدیک اجماعی طور پر صحیح ہے حضرت ابو ہریرا کی حدیث میں نے ذکر نہیں کی کیوں وہ میرے نزدیک تو صحیح ہے لیکن اور سب علماء کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے میرے نزدیک اگرچہ وہ بھی صحیح ہے امام نقوی جو یہاں فرماتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں نیچے دیکھو 175 صفحہ پچہتر ابو باکر حدیث ابھی ہو حدیث ابھی ہو حل ہوا صحیحن فقال مسلم ہوا اندی صحیحن فقال ابو بکر لما لم تضاؤ حاؤنا فی صحیحے کا فقال مسلم لیسا حازا مجمان علا صحتی اس کے صحت پر اجمعن یہ کس کا یہ یدیسی ابی حریرہ جس کا ذکر آرہا ہے ولیکن ہوا صحیحن ہندی میرے نزدیک یہ صحیحے ولیسا کل سید اندی وزاتو فی حضر کتاب انما وزاتو فی ما اجمعو علیہے اذاہ کرا فن ستو والی روایت جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے امام نووی بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کو امام مسلم نے یہاں ذکر نہیں کیا کیوں ذکر نہیں کیا انہوں نے فرمایا میرے نزدیک صحیح ہے اور سب الامال بتا اس کو صحیح نہیں مانتے اور یہ بار میں نے پوری پڑھ دی حضرت یہ میرے پاس ہے اور آگے مولانا نے بڑی عجیب بات اس دفعہ کہی ہے میں نے جو پیش کی کہ صحابی آ کے شامل ہوا ہے رکوع کے اندر واضح بات ہے اس نے فاتحہ نہیں پڑھی اور فاتحہ کے نہیں پڑھنے کے باوجود نبی پاک نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ت نے فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی اٹھ نماز پڑھ آپ نے نہیں فرمایا تو خود بخود یہ حدیث بخاری شریف کی بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوا کے مطابق نماز ہو جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر صحابی کی نماز نہ ہوتی تو کیا نبی پاک چپ رہ سکتے تھے نبی, نبی, نبی, نبی پاک ضرور اس کو کہتے کہ اٹھ نے فاتحہ نہیں پڑھی تری نماز نہیں ہوئی لیکن نبی پاک نے یہ فرمایا کوئی نہیں اور سہ موجود ہے وہ جب آیا تو آ کے اس نے اللہ اکبر کا اللہ اکبر کے کہ روکو میں شامل ہو گئے جب اللہ اکبر اس نے کہا تو قیام ہو گیا کہ نہ ہو گیا ہم <تیام> تو بالکل ہو گیا اب فاتح البتہ اس کی رہ گئی ہے فاتحہ رہ گئی اور فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہو گئی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا نہیں آگے مولانا کہتے ہیں یہاں اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو کوئی سورت یاسین پڑھی تھی کوئی اور قرآن پڑھا تھا تو اس سے تو پتہ چلا کہ فاتحہ نہیں پڑھی تو کوئی اور قرآن بھی نہیں پڑھا تو تم بھی کہتے ہو کوئی اور قرآن تو پڑھنا چاہیے وہ عجیب مسئلہ ہے مولانا صاحب بالکل ہی بدحواس ہو چکے ہیں خدا ذرا کوئی تو خیال کی دیئے مولانا ہم جو مقتدی کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھے نا کچھ اور پڑھے اس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھنا یاسین بھی نہیں پڑھنی اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا اور اس سے حبی نے بھی کچھ نہیں پڑھا لیکن مولانا کہتے ہیں اگر فاتحہ نہیں پڑھا تو کوئی اور قران بھی نہیں اس نے پڑھا حالانکہ تمہارے نصیب بھی اور تو پڑھنا چاہیے وہ کس نے بتایا مقتدی کے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے مذہب یہ کہ مقتدی کچھ بھی نہیں پڑے گا چپ رہے گا اور ہمارا یہ مذہب اس لیے ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے چپ رہے اور قرآن کہتا ہے چپ رہے اضا قرآن جس طرح میں ثابت کر چکا ہوں صحابہ کی تفسیر سے اور یہ بتا چکا ہوں کہ صحابی کی تفسیر وہ اس طرح ہے جس طرح نبی پاک کی تفسیر ہے نبی پاک کی تفسیر سے صحابہ کی تفسیر سے اجماع امت سے میں نے بتا دیا قرآن بھی کہتا ہے امام پڑے گا مختدیو تم چپ رہو نبی پاک بھی کہتے ہیں امام پڑھے گا مقتدیو تم چپ رہو یہ بخاری کی ایک اور روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ صفا ہے اس کا 947 صفا ہے 947 دوسری جلد ہے بخاری شریف کی یہاں لفظ ہیں حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال قال الزہری قال حدثنا هو عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا نبی پاک نے فرمایا ازا امن الزا امن المین جب کاری کاری کرنے والا قاری مولانا واحد کا ہے کاری واحد کا سیگا قرات کرنے والا نماز کے اندر پڑھنے والا ایک نماز کے اندر پڑھنے والا ایک نبی پاک تو فرماتے ہیں قرات کرنے والا پڑھنے والا ایک ہے جب یہ ایک پڑھنے والا آمین پر پہنچے جب یہ پڑھنے والا آمین پر پہنچے تو آمین پہ جب پہنچے گا تو فاتحہ پڑھے گا نا فاتحہ پڑھنے والا یہ ایک جب یہ فاتحہ پڑھ لے فا امینو تو تم آمین پہ سب لفظ ہے دو ساری کاری کاری اگر مقتدی بھی پڑھتے امام بھی پڑتا تو کاری کا لفظ لا, نہ ہوتا واحد کا کا نہ ہوتا کاری لفظ ہے مولانا بخاری شریف اور میں نے جو آج بتایا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ نبی پاک کہتے ہیں آمین میں موافقت کرو دیکھیے آمین کا تعلق فاتحہ کے ساتھ آمین کا تعلق ہے فاتحہ کے ساتھ سجدے کے ساتھ تعلق نہیں صنا کے ساتھ تعلق نہیں نبی پاک کہتے ہیں جو فاتحہ کے بعد آمین کہنی ہے انہوں نے اس آمین کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مطابقت کرو تم مطابقت کاملہ تب ہو سکتی ہے کہ وہ بھی فاتحہ نہیں پڑھتے تم بھی فاتحہ نہ پڑھو یہ ہے میرے پاس معتہ مالک اس کا صفحہ ہے انتر مالک ان ابن شہاب ان ابن اکیمہ اللیسی ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صرف من صلات حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے پارے ہوئے وہ نماز جس میں جہار پیہا ہے نبی پاک نے اونچی گویا کہ جہری نماز جہری نماز میں نبی پاک پارے ہوئی پارے ہو کر نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے پکالا راجو لون تو ایک آدمی کہنے لگا انا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے رکو کیا کیوں رکو آپ نے خود بتایا ہوا تھا سجدہ آپ نے خود بتایا ہوا تھا کوئی ایسا کام گویا کہ ہو گیا جو نبی پاک کی تعلیم کے خلاف تھا تو نبی پاک نے فرمایا کسی نے میرے ساتھ پڑا ہے تو یہ سوال کرنا دلیل ہے کہ یہ کارڈ کرنا امام کے پیچھے نبی پاک کی تعلیم کے خلاف تھا اس لیے نبی پاک نے پوچھا اور کالا راجو لن ایک آدمی کہنے لگا میں نے پڑھا ایک نے پڑھا باقی سارے انہوں نے نہیں پڑھا اب سمجھیے اگر فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہ ہوتی تو نبی پاک اس کو شاباش دیتے اور باقیوں کو کہتے کہ تم نے میرے پیچھے فاتحہ کی کراط نہیں کی اٹھو تم تو نماز دہراؤ نا تمہاری نماز کوئی نہیں ہوئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتدیوں کو کچھ بھی فرمایا نہیں بلکہ جس نے نبی پاک کے پیچھے کراط کی تھی آپ نے اس کو ڈانٹا نبی پاک نے اس کو کہ توں نے میرے پیچھے قرآت کیوں کی ہے اور یہاں لفظ بھی ہے رجلو رجلوں ہیں نکرہ گویا کہ او بکر صدیق نہیں عمر فاروق نہیں عثمان غنی نہیں حیدر کرار نہیں یہ جو معروف صحابہ ہیں یہ نہیں کوئی اوپرا اجنبی قسم کا آدمی نو مسلم وہ شید کوئی آیا ہے یا جسے پورے تعلیمات نبوت کا پتاہ کوئی نہیں اس نے آکر کر غلطی سے قرات کر دی پتا چلا عام طریقہ یہ تھا کہ مقتدی چپ رہتے تھے پڑھتے نہیں تھے اب نبی پاک نے اس کو فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکولو مالیہ او نازو القرآن لفظ استعمال کیا نبی پاک نے مالیہ یہ لفظ مالیہ کا استعمال کیا جاتا ہے جانٹنے کے لیے جب حرس سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آئے کہ حدود میری اجازت کے بغیر غائب کیوں ہو گیا۔ وہاں نبی پاک نے فرمایا مالیہ لا عرل تو نبی پاک تو حضرت سلیمان ڈانٹ رہے ہیں غصے ہو رہے ہیں کہ وہ حدود غائب کیوں ہو گیا پتا چلا یہ مالیہ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں ڈانٹا جائے جہاں ناراض ہو گویا کہ نبی پاک اپنے پیچھے قرات کرنے والے پر ناراض ہوئے نبی پاک نے اس کو ڈانٹا اور آگے فرمایا اُنازہ القرآن میرے ساتھ قرآن میں منازعات کیوں ہو رہی ہے منازعات منازعات کا مانا سمجھو حدیث کچی سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بریا اور عظمت میری اظہار والمت و ازاری اظہاری پمن ناز جو کوئی میرے ساتھ کب اور عظمت میں منازع کیا؟, کیا مطلب تکبر کرنا میرا حق وہ بھی تکبر شروع کر دے عظمت کا اظہار کرنا میرا حق وہ بھی رحمان مولانا نے اضاقرہ ان سے تو کو زبردستی امام مسلم کے ذمے لگانے کی خاطر امام نووی پر بھی ظلم ڈھایا اور درمیان میں چھوڑ دیا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کہا اسے پورا پڑھیں مولانا نے کتاب رکھ دی اگر ان میں اخلاقی جلت ہوتی تو امام نووی کا تبصرہ پورا پڑھتے یعنی امام نووی کو بھی معاف نہیں کر رہے امام نووی پر انہوں نے بڑی زیادتی کی چنانچہ اب میں آپ کے سامنے امام نووی کا پورا تبصرہ پڑھتا ہوں جہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور خیالت کی ہے تاکہ آپ پر واضح ہو سکے کہ اضا کرا فن سے تو کے بارے میں یہ تبصرہ ہے مولانا نے یہاں پر آ کر عبارت ختم کر دی اور کتاب نیچے رکھ دی جہاں وہ خاموش ہو گئے کالا ابو بکر حدیث و ابھی را ہل ہو صحیح فکالا مسلم ہوبا ہندی صحیح فکالا ابو بکر لیما لم تضاؤ ہ ہونا فی صحیح ہے کا قال مسلم لیسا ھذا مجمن الا سیحۃ ہی ولکن ہوا اندی صحیح و لیسا کلو صحیح اندی وجاتوفی اذل کتاب انما وجاتوفی ماج مولا یہاں مولانا خاموش اس پر میں نے کہا کہ یہ تبصرا پورا کریں امام نووی کی عبارت ابھی ختم نہیں ہوئی آگے ہاشیہ جاری ہے نہ انتہا آیا ہے نہ دوسرا ہاشیہ آیا ہے نہ فکرا ختم ہوا ہے لیکن مولانا نے کتاب نیچے رکھ دی اس سے صاف ثابت ہوا کہ اب وہ امام نووی پر بھی الزام لگا رہے ہیں اب سنیے کہ آگے امام نووی کا پورا کیا ہے جس سے بات واضح ہو جائے امام فرماتے ہیں جواب تلمائے تقلید وغیرہ شرے ہاد سوال بابلم ہاد زیادہ یہ ازا کرا فان سے تو کے بارے میں امام نووی کا فیصلہ فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی جو سلیمان کے حوالے سے یہاں ذکر کی گئی ہے یعنی با اضا کرا سے تو جس سے کہ مولانا نے یہ ثابت کیا ہے کہ مختصی کو نام کے پیچھے خاموش چاہیے نما ایک الافاظ پر افاظ و اسی کی صحت میں احفاظ حدیث کا اختلاف اختلاف اس کے اندر ہے نہ کہ ابو رہ روالی حدیث میں اسی حدیث میں جس کے اندر وائزا قرآ سے تو کا اختلاف یہ اختلاف نہ کہ ابو موسیٰ کی حدیث میں اس میں علماء کا اختلاف ہے فرول بحکیو پی سنن کبیر ان ابی دعود سجستانی کیونکہ امام بحکی نے سنن کبیر میں ابو دعود سجستانی سے رویت کیا انہاز اللفظہ محفوظہ کہ اذا کرا پان سے تو کا جملہ محدثین کے نزدیک غیر محفوظ ہے ثابت نہیں ہے غیر و محفوظہ غیر و محفوظہ غیر و محفوظہ ثابت نہیں ہے لہذا اسے استدار نہیں کیا جاتا مولانا کو یہ عبارت پڑھتے ہوئے کیا اعتراض تھا جب کہ میں نے مطالبہ بھی کیا کہ نووی کی پوری عبارت پڑھے ہاشی کی تکمیل کرے لیکن انہوں نے کتاب نیچے رکھ دی عبارت کو گول کر اس سے معلوم ہوا کہ اب وہ دلائل کے میدان میں اپنی شکست کا عملا اقرار کر رہے ہیں کتابوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں ائمہ پر بھی ظلم کر رہے ہیں ان کی شان کے لیے یہ بات دیوانے امام نووی کا پورا فیصلہ اپ حضرات نے سن لیا امام نووی فرماتے ہیں وقضاء لے کر ہوا ہو ان یحیی ابن مہی وحبی حاتم الراضی ود دار قطنی والحافظ ابی علی النسابری شیخ الحاکم ابی عبداللہ اسی طرح کار البحکی کار ابو علی الحافظ حاضر لفظہ غیر محفوظہ ابو علی الحافظ سے بحکی نے نکل کیا کہ یہ لفظ یعنی وائزہ کارا پانتے تو بالکل غیر محفوظ ہے ثابت نہیں دریل اس کے کیا ہے قد خالف سلمان تیمی فیہ جمعیہ اصحاب قتادہ کیونکہ اس میں سلمان تیمی نے جس کا نام یہ بار بار لے رہے ہیں کہ سلمان تیمی کی رویت ہے یہ سلمان تیمی نے اس رویت کے اندر قتادہ کے تمام دوسرے ساتھیوں سے مخالفت کی ہے قطادہ کے جتنے ساتھی ہیں ان سب نے یہ لفظ ذکر نہیں کیا جیسے کہ میں نے امام بخاری کے حوالے سے بھی جزل جزرکرہ سے پیش کیا تھا. صرف سلمان نے ذکر کیا ہے. باقی قطادہ کے تمام وَا اجتماعُ حَاِلَ الْحُفَادِ عَلَا تَزِعِفِهَا اور یہ تمام حفاظ اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں اتفاق ہے مولانا بتائیں اجتماع کا کیا معنی ہے وَا اجتماعُ حَاذِ یہ تمام افاد حدیث اس کے ضعیف ہونے پر ویزا کرا پان جتوں کے غیر محفوظ اور اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں اور ان کا یہ اتفاق مقدم لا تصحیح مسلم لہا امام مسلم اکیلے کی تصحیح پر مقدم مقدم امام مسلم کی انفرادی تصحیح پر تمام افاد کا اجتماع مقدم, مقدم لہذا صرف امام مسلم کی تصحیح اس روایت کے لیے واضح کارا سے تو کافی نہیں ہوگی مولانا اگر سے کام لیں اس روایت کو دوبارہ اپنے پڑھ دیں اور ترجمہ آپ کر دیں اگر میں نے جو بات کہی ہے یہ ثابت نہ ہو تو ہم اپنی کا تسلیم کر لیں گے پان تو کا جملہ جمور اور فاض محدود کے نزدیک غیر محفوظ ہے غیر ثابت ہے اور ما اجمع الح کے خلاف ہے اور اجتماع اللہ تجیح کے ضعیف ہونے پر وفاظ محدثین کا اتفاق دل ہے دل اور امام مسلم کی تصحیح پر تمام محدثین کا اتفاق مقدم ہے چار باتیں ثابت ہوئیں ایک بات یہ یہ رویت امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر وقال خود درج نہیں فرمائی دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس رویت کو سلیمان نے دوسرے رابیوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے وائزات کڑا فنسیتو کے اضافے سے ذکر کیا ہے تیسری بات یہ ثابت ہوئی مزہ کرا پان سیتو کا اضافہ صرف سلمان کی طرف سے ہے اور وہ بھی بلا سمایت کے اندر باقی تمام نے اسے اختلاف کیا تو جس بات پر تمام اتفاق کرے علیحدہ ذکر کرے تو جمہور وفات کا اتفاق اس سلسلے میں مقدم ہوگا یہ امام نوی کی تسیح یہاں پر ختم ہوتی اس کے بعد انہوں نے محتاط مالک کو چھیڑا اور اللہ کے رسول کی حدیشوں پر اس کتاب میں بھی انہوں نے ظلم کرنے سے کنارہ کشی نہیں کی انہوں نے ایک رویت پڑھی ہے اس میں انہوں نے جتنی قیامتیں اور دھوکھے دیے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ ارض کرتا ہوں انصاف آپ کے اوپر ہے فیصلہ آپ نے کرنا مولانا نے یہ روایت پڑھی ہے کہ مالکن انبن شہاب انبن اکیمت آن ابی آن رسول اللہ صلی اللہ وسلم ان سلاپ امن سلاطن جہا رفیہ بالکرہ اللہ کے رسول ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے کرت فرمائی فقالا اور فرمایا حلقرام آئی منکم آہدن آنفا کیا تم میں سے کسی شخص نے ابھی ابھی میرے ساتھ کرت کی ہے مولانا نے دھوکھا دے کر یہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں فاتحہ سے موانے کیا یہاں فاتحہ کا لفظ کوئی نہیں ہے مولانا اسی حدیث میں فاتحہ کتب مجھے دکھا دیں کہ پڑھنے والے نے فاتحہ پڑھی تھی یا یہ دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے فاتحہ کے پڑھنے پر ناراضگی ظاہر کی تھی تو مولانا کی جی کام تصدیق کر لیں گے ورنہ اپنے جھوٹ کا اعلان کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ جھوٹ بولا اللہ کے رسول پر اس حدیث میں کئی فاتحہ کا ذکر یہ کتاب میرے ہاتھ میں بات فاتحہ کی ہو رہی ہے اور ثبوت مطلق کی طرف پیش کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے تدلیس ہے اور فریب اور اللہ کے نبی کے ساتھ سب و ختم نہیں تھا اور کیا یہ کرت کا لفظ ہے یہاں فاتح کوئی نہیں بتائیں یہاں فاتح کہاں ہے جب کسی شخص نے کرت کی اللہ کے رسول نے پوچھا فقال لا تو ایک شخص نے کہا اب رجلون کے لفظ میں بھی انہوں نے صحابہ رسول کی توہین کی ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی ہوگا کیونکہ صحابہ ہنفیا کے نزدیک صحابہ رسول میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ کے رسول کی کلام کا مانا بالکل سمجھ نہیں ثابت کروں گا لم یا کہا نور میں ہے کیا حضرت اور اللہ کے کی باتیں مولانا نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس دفعہ پھر خم خاں کے بڑی غلط قسم کی باتیں کہی ہیں دیکھیے بحث یہ چل رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم اس حدیث کو یہاں نہیں لے کے آیا حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آیا مسلم میں موجود ہے یا نہیں میں نے ثابت کیا کہ موجود ہے اور یہاں نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود نہیں ہے ایک بات ہے کہ سے تو یہ زیادت محفوظ ہے غیر محفوظ ہے کیا ہے وہ نبی نے جو کلام کیا اس نے کیا لیکن اس نبی کو یہاں پڑھ کر کوئی ایک لفظ یہاں ایسا نہیں ہے جس لفظ کے اندر یہ عبارت ہو جہاں معنی یہ بنتا ہو کہ یہ حدیث مسلم کے اندر نہیں ہے یہ حدیث حضرت ابو موسا حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ مسلم کے اندر نہیں ہے یہ لفظ نبی اگر نبی سے نکال دے مولانا صاحب یہاں پر اس پہ نشان لگا کے میرے پاس بھیج دیں گے ایک بات یہ ہے کہ یہ مسلم میں روایت ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ذا کرا فنس تو میں سلیمان تیمی کے مخالف اور ہیں یا نہیں وہ تو الگ بات ہے وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں مسلم نے خود کہا ہے کہ حضرت سلیمان تیمی جو میرا استاد ہے وہ ذکر کرتا ہے باقی ذکر نہیں کرتے لیکن نبی نے یہاں پر یہ کہا ہو کہ امام مسلم یہ حدیث ذکر نہیں اس نے کی نہیں لایا اس لفظ کا جس لفظ کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس پہ نشان لگا کے یہاں میرے پاس بھیج دیں ورنہ یہ خمکھا جو اللہ کے قرآن پہ بھی خام آخا جھوٹ بولتے تھے نبی کے فرمان میں بھی جھوٹ بولتے تھے اب نبی کا بھی جھوٹ بولا خیالتے ہیں خود کرتے ہیں الزام مجھ پہ لگاتے ہیں یہ میرے پاس ہے ان کی کتاب ان کا بزرگ توحفت الحضی اس کے اندر صاف لفظ یہ اضا کرا فن ستو کا الفاظ حضرت ابو موسا اشریف سے نکل کر کے کہتے ہیں و مسلم اخرا احمد و مسلم احمد و مسلم, کہ امام مسلم بھی سفا ہے اس کا دو سو انٹھ میں یہ توحفت اللہ جلد ایک اس کے اندر حدیث ابھی موسا اس کے متعلق وہ کہتے ہیں اخرجہو احمد و مسلم اور آگے صفحہ دو سو پہ وہ کہتے ہیں کہ ہا ہوا حدیث صحیحن اخرجہو مسلم من حدیث ابی موسیٰ الاشعاری من حدیث ابی موسیٰ الاشعاری, الاشعاری یہ بارہ آگے جو نکل کی ہے انہوں نے حافظ ابن حجر کی نکل کی ہے پہلے ابن کثیر بتا چکا ہوں یہ بالکل موجود ہے یہاں مسلم شریف کے اندر اور میں مولانا کو کہوں گا یہ نبی ہو یا کوئی اور ہو کسی کی عبارت یہ پیش کریں جس نے یہ کہا ہو کہ یہ روایت مسلم میں ہے ہی کوئی نہیں جھگڑا ہے صرف آگے حضرت ابو حضرت ابو حرضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے متعلق مطلب وہ البتہ یہ ہے کہ یہاں موجود نہیں یہ اذا کرا فنس ستو زائد ہے یا نہیں ہے وہ باس الگ ہے اور یہ جو میں نے آگے پیش کیا معتا مالک یہاں بھی بڑی جملے کس دیے اس نے بڑی خیانتیں کی ہیں کون سی خیانت کی ہے یہاں دیکھیں لفظ یہ ہی ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم یہ لفظ ہیں یہاں پر حل کرم ای ام انکم احد میں نے معنی یہ کیا تھا کہ کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے اور قرات عام لفظ ہے فاتحہ کو بھی شامل ہے غیر فاتحہ کسی نے فاتحہ غیر فاتحہ کسی چیز کو پڑھا ہے میں نے قرات والا معنی کیا تھا خیانت میں نے کونسی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کہتا ہاں میں نے قرات کی ہے مولانا کے ذمہ ہے اس ہی حدیث کے اندر وہ ثابت کر دیں کہ نبی پاک نے اس کو فاتحہ کے علاوہ ڈانٹا تھا فاتحہ پر نہیں ڈانٹا اس نے فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑی تھی نبی پاک نے اس پر ڈانٹا تھا ورنہ کرات کا لفظ جس طرح سورت یاسیل کو شامل ہے اسی طرح صورت فاتحہ کو بھی کرات کا لفظ شامل ہے قرآن کا معنی ہوتا؟ پڑھنا کیا میرے پیچھے کسی نے کا لفظ استعمال کر کے ڈانٹتے ہیں اس آدمی کو جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اور آگے لفظ القرآن منازع کا مانا میں بتا رہا تھا اپنی طرف سے مانا نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ الکبریا ہدائی ول عظمت و اظہاری فمن نازانی فیما کبریا میں اور عظمت میں جو میرے ساتھ منازت کرے کیا مطلب یعنی تکبر میرا حق ہے اور وہ تکبر کرنا شروع کر دے عظیم میری صفت ہے میرا حق ہے اور کوئی اور آدم بھی, بھی عظیم بننا شروع کر دے تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے پتا چلا کہ منازد کا ہوتا ہے حق ہو کسی کا اور لے لے کوئی اور نبی پاک فرماتے ہیں جو میرے پیچھے قرات کرتا ہے اس نے میرے ساتھ منازد کی کیا مطلب جب میں امام بن گیا اب پڑنا میرا حق ہے اس کا حق کوئی نہیں ہم یہی سمجھانا چاہتی ہیں جب امام ہو تو پڑنا امام کا حق ہوتا ہے مقتدی کا حق نہیں ہوتا مقتدی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چپ رہے یہ نفائی اور کرو میں نے اب تک قرآن پاک کی آیت کریمہ پہلے پیش کی تھی اس کے بعد حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی پھر بخاری شریف کے میں سے میں نے چند حدیثیں پیش کی اب وہ حدیث پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس حدیث کو وہاں امام مسلم نہیں لایا یہ حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف یہاں پر وہ لفظ وہ حدیث موجود ہے لفظ یہ صفحہ ہے میرے پاس اس کے اندر لفظیں امام نسائی بات بانتا ہے تاویلو قول ہی تعالی قول ہی عز و جل ویزا قرع القرآن فستمئو لہو وانسطول اللہ کم ترحمون آگے نیچے یہ حدیث نکل کرتا ہے اکبر النلز